اور نماز برپا رکھو اور ذکو دو اور رسول کی فرمام برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو